نئی یا لحما ولا دما ہا اب یہ ہے اصل شے اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے ولاقی ینا لو تکوا من <مِنكُم> ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تکوا اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہیں ظاہری شکل ہے ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حولو ہی میں ظاہر ہوگی کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں ظاہر کو نہ سمجھیں اصل اس کی روح ہے روحِ ہے تقوی وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسمِ اذاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ گزالی نہ رہی اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے ہمارا وہ تقوی ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقع اس کے اپنے اندر اگر تقوا بھی ہے اس نے حلال ذریعہ سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذمہ کر رہا ہے پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے اس کی قربانی قربانی ہے باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ولا ل تکوا تم ہاں تکوا اگر ہے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے کزال کا سخر اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تو کب اللہ علام تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے دیکھیے دو عیدیں ہماری عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے ایک عید الاضحی ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں وہاں بھی لی تو کب بر اللہ تشکر شاہ رمدان الفی القرآن خد النا تشکر وہی الفاظیاں تم تکبیر کرو اللہ کی تکبیر کرو اسی لیے ای کے لیے جاتے آتے ہوئے تقویر اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے جاتے آتے راستہ بدلنا پھر نماز جو دو گانا ہے کی اس میں اضافی تقبیرات ہیں نہیں تو کب بیرال ولاء اللہ ما تشکرون پر تو آئے ختم ہوئی ہے وہ بشری اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوا کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجۂ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خواء من كفور وظن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله ولولا دخوا الله الناس بعضهم ببعض نهدم الصبامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقمي عزيز الذين إن فِي في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.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 اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وقدوا ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين آمين یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مذاوین بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی اور اس وقت ہمیں اب انہیں آیات کا مطالعہ کرنا ہے یہ آیات سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد وجہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ کل مور ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مش ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تیئیسویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا وہاں بھی تیئیسویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسویں رکوع سے بے تارفی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسب حج پر مشتمل ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسب حج پر دو رقوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہر عرب تھا ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کابت اللہ جو اصل میں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشرقین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشلقین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعہ توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے یہ صرف واضح سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا اسی لیے مناسب حج کے ذکر ریفور بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اسنا سفر حجرت میں نازل ہوئی فرمایا ان اللہف نذین اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان کے پشپر اللہ ہے ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا اللہف الدین عمر ان اللّہ الشبق اللہ قوان الکفور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیالت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں یہ کون ہیں یہ قریش بک کا کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈہ بنا دیا یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تابع کیا گیا تھا ربنال یقین الصلاح اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی مجموبنی و بنی یا نام ادال لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نمایا عرب کا اس گھر کی وجہ سے ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے ایکسکلوسو پروپائٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور روٹ مار سے اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لے علاقے قریش ن علاقے وہ احتشطائے وہ سیف یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی اتنا پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکی کی ہے تو کاتر نب ال اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ تھوس لی گئی ہے یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہر سال سے ان پر پروسیکیوشن ہو رہی ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا کفو ادی کم چاہے وہ براہ راست وہی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ خاص کچھ بھی ہو جائے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہیں زندہ بھون دیا جائے کباب بنا دیا جائے تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں او اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں وین اللہ نسلیم اللہ قدیر اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی مدد فرمائے گا اللہ دینا ابھر بھی وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یہ سب کون تھے مہاجرین جو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللہ دینا اخرن بغیر حقیم جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نہق اللہ یقین رب و اللہ صرف اس جرم کی پیداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلیہ کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ولاف لَا اللہ ناس بعد اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آج نمبر دو میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تالوط اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی وقتا فوقتا زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفصد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کا استحصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نشت و رابود کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو نہ فساد اور زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا کچھ یہاں پر مایا و لف اللہ میرا بیا ان فلاوات ان کا مساج وہ یوز کرو فیصم اللہ کثیرہ تو ڈھار دیے جاتے سارے خانداہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سنیگونگس سلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے سلاد ہی سے ہے یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہ ابرانی اور عربی زبان جو ہے یہ،, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے سلوتا اور عربی اور عبرانی جو ہے یا تو سگی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے سلاد کا جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں باقی ہمارے ہاں سلام ہے فرق کو خاص نہیں ہے ان کا جو یوم کیپور یوم کی پور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم یوں کا یوم کی طرح ہے کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کی پور ہے ان کے ہاں یوم کفارہ تو یہ جی تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نسط و تابود کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی دل... عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتیں بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی وہ مساجد اور مسجد یوز کر الفی حسب اللہ کثیرہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے ون سر سرو یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے ولند سورند عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے فیل مظاہرے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لام مختو اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افالو یہ میں کروں گا لا فال میں لازمن کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں بر سوراہ سورو لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ اکترفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیڑھیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو انکونی بات ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فضکور نہیں ازکور کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اسی طرح ولان سرن اللہ سرو <يَنصره> لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سرح مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس, اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے اس کے صبر کا اور سبات کا اور استقامت کا ورنہ یہ کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا ان اللہ قبیل عزیز پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے کبھی ہے زبردست ہے توانا ہے عزیز ہے زبردست ہے اللہ دذینہ ام مکن وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے کزال کا مکن نہ لے یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ دذینہ ام مکن وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت اسطلاح عطا کر تو وہ کیا کریں گے اقام و پہلا کام ہے نواز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبی کی تعمیر کی پہلا کام آت اب الزکت اور ادا کریں گے ہات الزکت اور دیں زکات اور قاب الفلا الزکات اور دیں گے وہ زکوٰۃ اور یہ کہ زکوٰوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقات ہیں جن کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہے وہ بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بلّہ علیہ ملک اور بلی سے روکیں گے ولی اللہ عاقمۃ اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے کر دیجے. لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے یہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جب آپ کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے اللہ یہ آیات خاص ہیں اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بن جائے گا یہ آیات ہیں اسدائے سفر ہجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر راضی ہوئی ہو لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افار بیان ہو رہے مناسب کی حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے وہیں یوکر زموں کا فقط کر ضمت قبضہ قوم لوہ و عاد و ثبوت اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم لوہ نے قوم عاد نے قوم سبود نے قوم و ابراہیما و قوم و لوتن ابراہیم کی قوم نے اور روت کی قوم نے وہ صاب و, اصحاب و اور مدی والوں نے کچھ دیر اوسا اور موسا کی بھی تکلیف کی گئی تھی فام لے تو, تو میں نے کافروں کو کچھ دھیل دی مہلت دی ان کی رسی دراز کی تم ماخت ہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فا کی فکار نکیر تو میری پکڑ کیسی رہی کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم اونٹ کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے فقائریت اہلک نہ ہوا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی ہے ظالمت اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہگار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی معافیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا امپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متأفر مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا برائی کا اور معاشیت کا اور سیاح کا برکت بن چکی ہوں اور وہ بھوڑا بن چکی ہو پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے فقائی میں ذالبۃ فہی اخواب عروش وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر وہ بے دن کتنے ہی کوئے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمگے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب وہ اتل پڑے ہوئے ہیں وہ قصر مشید کتنے ہی محل ہیں جن میں بڑی گجکاری کی گئی ہے بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرہ کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے گرنا میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے